مران مخترم عوردن کو دا عزرت العلامہ تاولہ بنیالیو سیب و مختلف و موضوعانوں دا بیانوں دا ام بی تری د دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یا ستائی اشاوہ دی سنت کے ساتھ اینڈ سیڈیز بارکر دکان نمبر تیس عبدالرحمن تلازان اس دے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301 لا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده لاریال باد نبوت آلی وسہ ازواجی وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجُمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم یت لو آیاتی ویوزکی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بولکم وإن كانوا من قبل لفي زلال مبين صدق الله العزيم وصدق النبي الأمي الكريم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد واری کولئی امام امبیا خاتم نبی رفیل مزنبین رحمت حضرت سیدنا محمد ال رسول اللہ صلہ اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اور جس ماحول میں جس زمانے میں اور جس دور میں جس علاقے میں اور جس شہر میں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے اور آپ تشریف لائے <تصال> <تصال> وہ معاشرہ اور وہ ماحول اور وہ دور ہر <Bear claritos> <shrink��> لحاظ سے بدترین معاشرہ اور بدتر دور کہلاتا تھا عرب کے ان لوگوں میں برائیاں اور بدیاں اور خرابیاں پوری طرح موجود تھی عقائد سے لے کے آمال تک لاکھ سے لے کے معاملات تک زندگی کے ہر شعبے میں فساد اور بگاڑ پوری طرح موجود خود ان کے خراب آ ان کے بدتر سود کو حلال سمجھ کے کھانے والے شراب ان کی گھٹی میں موجود زنا ان کے ہاں فیشن قتل و غارت و بائیں ہاتھ کا کھیل ڈاکہ زنی ان کا شغل چوری چکاری ان کا وتیرا عورتوں پر ظلم و عام ڈاکو اور رہزن یہ اس معاشرے کی مخت سر سی تصویر اور خاکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور جس معاشرے میں آمنا کے لال پہلی مرتبہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم قائد کے معاملے میں وہ اتنے نیچ اور اتنے زلیل اور اتنے گھٹیا کہ میں کہا کرتا ہوں پوجنے والے کم تھے اور جن کی پوجا کی جاتی تھی وہ زیادہ تھی عقائد کے معاملے میں اتنے گٹیا کہ تین سو ساٹھ بت بی کے اندر رکھے ہوئے بیت اللہ کے باہر اس سے الگ ہیں صفا مروہ کے درمیان دو بت اس کے علاوہ ہیں گھر کا معبود الگ ہے اور دکان کا معبود ہو سفر کا معبود الگ اور ہزر کا مابود اور آپ یہ سن کے یقیناً حیران ہوں گے کہ عبادات کے معاملے میں برادری تعصب کا شکار ہاشمیوں کا بت الگ بنو ادی کا بت الگ بنو امیہ کا بت اے معبود ہاشمیا کا اسی بنو امیہ دے اساں اس کی پوجا کیوں کریے ہمارا معبود الگ ہونا چاہیے اتنے نیچ ہیں عقائد کے معاملے میں یہ میں ذرا اس معاشرے کی ایک تصویر آپ کو دکھاؤں پھر میں دوسری تصویر آپ کو دکھاؤں کہ میرے نبی آئے تو ماحول کس طرح بدل گئے ہیں لیکن جب تک پہلے بگاڑ کا پتہ نہ چلے تو اصلاح کا پتہ پتا نہیں چلے. عقائد کے معاملے میں وہ اتنے گٹیا <سطور> کہ سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر بھول آئے راستے میں پوجا پاٹ کرنی پڑ گئی تو کس کی پوجا پاٹ کریں گے مشرہ ہوا میٹنگ ہوئی کچھ لوگوں نے کہا واپس پلٹیں اور معبود اٹھا کے لائیں کچھ نے کہا اس طرح وقت ضائع ہوگا پیچھے پلٹیں گے وہاں سے معبود اٹھا کے لائیں گے ایسے کرتے ہیں جی ہمارے پاس ستو ہے نا اس ستو کا آٹا گوند لیتے ہیں اور ابھی اس کا ایک معبود بنا لیتے ہیں ستو کا آٹا گونا اس کا کوئی ناک کوئی ہونٹ کوئی آنکھیں کوئی نین کوئی نقشہ کوئی خدو خال ب معلوم ہو بے کوئی تصویر ہے وہ بنایا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے بابا سادہ بھی خیال کریں تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا تو معبود کوئی گھول کے پی گئے عائد کے معاملے میں وہ لوگ وہ معاشرہ وہ زمانہ وہ دور جس میں میرے نبی تشریف لائے اتنا گھٹیا تھا کہ ایک پتھر کو اٹھا کے لاتے ہیں اسے تراشتے ہیں اس کے ہاتھ بنائے اس کے پاؤں بنائے اس کا ناک بنایا اس کے اونٹ بنائے اس کے کان بنائے اس کا سر بنایا اس کو پھر کھڑا کیا بٹھایا پہلے اس نو چنگی طرح تچھیا یا دوسرے لفظ جاکو جا چھوڑنے لائے وہ جو پتھر اٹھا کے لائے اس کو پہلے تراشا کر رگڑا اس کے نین نقشے بنائے اور پھر اسے کھڑا کیا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے بابا دیکھنا ہم نے تیری آنکھیں بنائی کان بنائے ناک بنایا ہونٹ بنائے ہاتھ بنائے پاؤں بنائے تصویر بنائی ہم نے تجھ پر اتنے احسان کیے کل سن ضرورت پی جائے تے ساڈی بھاجی لا چڈی یہ بولی سمجھ نہیں آئی بھاجی کسن آدمی یہ ہماری طرف کی بولی ہے بھائی اچھا سالن کی پلیٹ تلے پاسے بھیجیے تے جواب تو جواب بھی سال کی پلیٹ ساڈے والے پاس اسٹی بولی چاہتے بھاجی لا چی اتنے گٹییا ہے تو جو آئی واقعی جسے اپنے ہاتھ سے گڑا جسے اپنے ہاتھ سے بنایا اگر یہ نہ بناتے تو وہ بن نہیں سکتا, نہیں سکتا تھا یہ اس کی آنکھیں کان منہ ہاتھ پاؤں نین نقشے نہ بناتے تو وہ قیامت کی صبح تک بن نہیں سکتا. نہیں سکتا تھا جو تخلیق میں اور بننے میں ان کا اپنا محتاج تھا اسے انہوں نے معبود بنا لیا اسے انہوں نے الہا بنا لیا اتنا نہ سوچا کہ جو ہمارے سامنے مجبور اور محتاج ہے وہ مشکل کشا اور حاجت روا پہلے اسے نہلایا شیخ القران کا شاگرد دوں چھپ کے بعد کہنے کا عادی نہیں وہ نقشہ تو میں نے پیش کر دیا ان کا ذرا یہ نقشہ بھی پیش کروں پہلے اسے نہلایا پھر اسے کفنایا پھر اسے چارپائی پہ لٹایا پھر اسے کاندھوں پہ اٹھایا پھر اسے قبرستان پہنچایا پھر اس کا جنازہ پڑا پھر اسے قبر میں دفنایا پھر اس کے اوپر پڑیاں رکھی پھر اس پر مٹی ڈالی پھر اس پر چھڑکاؤ کیا جب یہ سب کچھ کر چکے تو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ویک بابا بابا اصطن نوایا بابا نہ بابا چار پائی تے لٹایا ویک بابا بابا اصطن موڈیا تے چا کے قبرستان پہنچایا ویخ بابا اصا تین قبرے لٹایا اسا تیرے اتنے ایڈے احسان کیتے نے کل سن ضرورت پی جائے تو سا بھاجی لا چی نہ انہوں نے سوچا نہ انہوں نے سوچا اگر ان کو نہلایا نہ جائے نہا سکتے جیسے ان کو بنایا نہ جائے بن نہیں سکتے ان کو نہلایا نہ جائے تو یہ نحن. ورنہ کبھی تجربہ کر لے بزرگ تو آج بھی دنیا میں موجود ہیں نیک آدمی ہیں چلو اولا مائے بند کو چلو ہمارے پاس نہ صحیح ان کے پاس تو ہے نا کوئی بزرگ فوت ہو جائے انتقال ہو جائے پانی گرم کرو بھائی بیری کے پتے لاؤ بھائی انتظام کرو بھائی غسل کا بزرگوں کو غسل دینا ہے پانی گرم ہو گیا بیری کے پتے ڈال دیے گئے خوشبوئیں آ گئی روئی آ گئی سابن آ گیا پٹا اور تختہ بھی آ گیا بزرگوں کی چارپائی اٹھا کے لائے نہلانے والے نے کان میں کہا حضرت سارا سامان تیار ہے ذرا پھٹے تے تشریف لیا انہوں آجاؤ آ جاؤ اگر وہ بول سکتا ہوتا تو بول کے کہتا نو گے تے نو لگ گے نہیں تھے پہ انہوں نے پھر اسے نہلایا جنہیں نہلایا وہ تھی چنی طرح جانتے ہو جا کو کوئی جگہ چھوڑی پھر جناب کفن نئے کپڑے چار پائی پہ بچھا دیے گئے پھر کان میں کسی نے کہا حضرت اے نئے کپڑے بھی تیار نے کفن بھی تیار ہے ذرا آؤ نا پا لو نا تو زبان ہوتی تو کہتا پواؤ گے تے پا ل گے نہیں تو پے حضرت بڑے مرید باہر اکٹھے ہیں بڑا جلوس ہے جنازے کا ذرا ٹورو نا چلو نا انہیں آ کیا چپ کے ہی لے جانا جی جی کے لے جاؤ تے لے جاؤ نہیں تے پے آ اور جب لے گئے اٹھا کے جب لے گئے تو جانے والے کہتے ہیں کلمہ میں شہادات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے آپ کی طرف نہیں کہتے ہیں؟ کہتے, ہیں کہتے ہیں خامن جو گھر آئے آگے بیوی ڈیڑھ دو سال کے بچے کو کھلا رہی ہو گود میں اور خامن گھر آیا اس نے کہا ذرا بیٹا میرے ہاتھوں میں دو بیوی بیٹا دیکھ کہ کل کلمہ شہادت تو کیا کہے گا جواب میں اے مر گیا تو اس سے پڑھن لگی ہے کلمہ شہادت یہ جو جلوس جا رہا ہے جنازے کے ساتھ وہ کہتا جا رہا ہے کلمہ شہادت معلوم ہوں بچو تے تو ہی منی کھلوتا بے بابے اور میرے ذنے ہوتے کلم شہادت کون پڑھے جو کفنانے میں نہلانے میں دفنانے میں جنازے کی نیت باندھنے میں اور پھر جنازہ پڑھنے میں میں بڑی آسان سی باتیں کہنے کا آدی ہوں یا دوسرے طبقے کا کوئی میرا دوست عزیز موجود ہے تو بڑے کھلے دل سے اور فراخ دل سے میری اس بات کو غور سے سنیں جتنے بھی جنازے پڑے گئے اور پڑے جاتے رہیں گے قیامت تک صحابہ سے لے کے آج تک جنازہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور اس کی کتنی تقبیریں پہلی کے بعد سنا دوسرے کے بعد درود تیسرے کے بعد دعا چوتھی کے بعد حضرت ابو بکر کا جنازہ پڑا گیا اسی طرح حضرت عمر کا اسی طرح حضرت عثمان کا اسی طرح حضرت علی کا اسی طرح امام ابو حنیفہ کا اسی طرح امام شافی کا اسی طرح حضرت شاہخل جی جیلانی کا اسی طرح علی حجویری کا اسی طرح سلطان باہو صاحب کا اسی طرح معین الدین چشتی کا اسی طرح کوئی بد ہو یا نیک ہو ابرار ہو یا فجار ہو ہو مسلمان ولی ہو پیرو ہو عالم ہو جائل ہو امام ہو مقتدی ہو امیر ہو غریب ہو تہجد گزار ہو یا فرض نماز پڑھنے والا ہو تمام کے جنازہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے بتائیے ایک ہے یا الگ الگ ہے اولیاء اللہ کا جنازہ اور طریقے سے مریدوں کا جنازہ اور طریقے سے نہیں ایک ہی طریقہ ہے تو پھر آئیے میرے ساتھ ایک بزرگ فوت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کی چارپائی سامنے لائی گئی ہے بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی ہے امام صاحب مسلح پہ آ گئے امام صاحب نے کہا بڑے بزرگ ہیں ولی اللہ ہیں اللہ کے نیک بندے تھے تحجد گزار تھے اچھی زندگی گزار کے چلے گئے ہم نے ان کے لیے آخری دعا کرنی ہے نیت سنو بھائی سارے امام صاحب نیت بتانے لگے چار تکبیر نماز جنازہ سنا واسطے اللہ کے اور درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے لگتا پنڈی آلو جنازے دی نیت دا ہی پتا نہیں تا ایڈے ہاں. آنے پٹی گئے نا جلیال معلوم نہ جنازہ پڑھا نہیں جی پڑھیا تو آدھا نہیں اسی طرح کہتے ہیں نا دعا اس میت سے یار اور یہ بھی تے ویکو گے جنازہ قسطہ یہ بے وقت ہی نہ بنو اے ویکو بھائی جنازہ کس قسطہ آگے جنازہ ہے شیخ ابد القادر کا جنازہ حضرت علی حجویری کا جنازہ ہے سلطان بہو کا جنازہ ہے معین الدین چشتی کا جنازہ ایک ولی کا پیر کا مرشد کا ایک امام کا فقی کا ایک عالم کا نیک آدمی کا جنازہ ہے یار اتنے ولی کا جنازہ ہے تھوڑی ترتیب الٹ لاؤ دعا اس میت سے نہیں بلکہ کیا کہیں گے چلو یار ایک ترمیم ہور دی اجازت دے چکو چلو یہ اگر نہیں مانتے یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ دعا اس کے لیے لیکن اتنی بات کہنے کی اجازت دے دو دعا واسطے حاضر اس جیون دے دے کیا کہیں گے زور سے کیوں نہیں بولتے ہو پھر بعد میں کیوں کہتے ہو کہ یہ علماء جو بند ولیوں کو میت کہتے ہیں بچوں آئی تھے تم ہی میت آخی کھلوتا اگر ان کو میت کہنا گناہ ہے تو آج گناہ نہیں ہے آج یہ گنا تو نے کیوں کیا دعا واسطے حاضر اس زور سے بولو ولی اللہ کا جنازہ ہے نیک بندے کا جنازہ ہے لیکن نیت آپ نے یہی کرنی ہے دعا واسطے حاضر اس اللہ اکبر جو ہاتھوں سے بنائے جائیں جو لوگوں کے محتاج ہو جائیں پنڈی والوں وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں ہوا کرتے پاگل ہو گئی ہے دنیا فلاں کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں جس پر موت آ جائے جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے جو بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھ سکے جو کروٹ تبدیل نہ کر سکے جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے جو قبر میں دفنایا جائے جس کو غسل دے دیا جائے چارپائی پہ اٹھا لیا جائے جس کو کفل پہنا دیا جائے وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا <تصفح> نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کبھی روم سے سہیب کو اٹھائے <تصفح> <تصفح> <تصفح> کبھی فارس سے سلمان کو اٹھائے کبھی ہبشے سے بلال کو اٹھائے کبھی مکے سے ہماری ابن لاس کو اٹھائے کبھی مدینے سے ساد ابن مواز کو اٹھائے اور میرے نبی کے قدموں میں لا کے ان کے قدموں کی آہت جنت میں سنا دے کھوٹی <تصفح> قسمت کھری کرنے والے وہ نہیں ہوا کرتے جن پر موت آ جائے کھوٹی قسمت کھری کرنے والے وہ نہیں ہوتے جو موت کو اپنے سے نہ ہٹا سکیں ہم تو سرگودا میں پڑھتے رہتے ہیں جب یہاں ارس لگتے ہیں تو نوائے وقت اور دوسری اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں ولی اللہ دے مردے نہ ہی کردے پردہ پوشیاں ولی اللہ دے مردے نہیں جی اگر ولی اللہ دے مردے نہیں ہی دفنایا کیوں تو اس سے بڑا ظالم کون ہے اگر ان پر موت نہیں آئی تو جب ان کو دفن کیا گیا تو کیا سمجھ کے دفن کیا گیا مشرقین مکہ اپنی لڑکیوں کو زندہ قبروں میں دفن کار کر دیا کرتے تھے وہ ظالم تھے تو یہ ساری شعر و شاعری ہے ولی اللہ د مرد نہ مرد صرف ایک ذات کی صفت ہے جس نے آیت السی میں کہا اللہ اللہ اللہ الحو و تبکل الزی لا یموت كل من الفان و یب کا وجہ ربی کزل جلال وکرام كل شعین ہالک اللہ وجہ کل نفس ضائے قتل ال... موت باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف کس کی ہے آل. الوارث کس کا نام آل. الباقی کس کا نام آل. ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر چیز کا حقیقی وارث جو ہے یہ کون ہے آل. اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ بھی آئی جائے کہ کون نہیں بات تھوڑی سی سخت ہو گئی ہے عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ تھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کے نئے نقشے خدو خال بنائے اور پھر ان کی پوجا پاٹ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن ٹھنڈے دیر سے میری بات سننی رہی ٹھنڈے دیر سے لوگ کہتے ہیں وہ بتوں کو پوجتے تھے اور ہم بتوں کو نہیں پوچھتے ہم تو خیر سے قبریں پوچھتے لہذا وہ آتے ہیں ہمارے خلاف نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ طبقہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ بھائی بت نہ پوجو ان کیا? تصویر پیش کی آپ نے اسلام کی بھائی نبی پاک یہ کہنے آئے تھے بھائی پتھر کے بت نہ پوجو بزرگوں کی کبرے پوج لیا کرو یہی کہنے آئے تھے نبی پاک سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے نرے پتھر پوجے ہوں یا بت پوجا ہو نہیں آیا اور آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوجی ہو چلیے کیا کہہ گئے ہم آپ کہیں گے ایسے تو دیکھتے ہیں لوگ قبراؤں یہ کیا کہنے لگ گئے پھر سنو آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے نرا پتھر پوجا ہو اور آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے قبر پوچھنے پوچھنے نہیں آئی پتھر پوجنے ہوتے نا پہاڑ پوجتے پتھر پوجنے ہوتے نا سنگ مرمر پوجتے پتھر پوجنے ہوتے نا زمر پوجتے بلکہ وہ پتھر لاتے تھے اس کی ایک مورت ایک تصویر ایک شکل ایک صورت بناتے تھے کس کے نام پر جی نبیوں کے نام پر اولیاء اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم کے نام پر حضرت اسماعیل کے نام پر حبل کے نام پر لات کے نام پر مناف کے نام پر عزا کے نام پر وہ ایک تصویر بناتے مورت بناتے شکل بناتے پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے نبی پاک فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ چھڑی سے بت گراتے جاتے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے جالحقال حق, جال حق وضاحت ال باطل ان باطل کانا زہو کا سب سے اوپر بیت اللہ کی چھت کے قریب دو تصویریں لٹک رہی تھی جن تک میرے نبی کی چھڑی نہیں پہنچ رہی تھی وہ کس کی تھی حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی پھر سنیے گا آج تک کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے صرف قبر پوجی ہو آپ کے یہاں محلے کا جو قریبی قبرستان ہے وہ قبریں پوجی جاتی ہیں اگر کسی نے قبر پوجنی ہوتی ہر قبر پوجتا دنیا داروں کی قبریں پوجی جاتی تاجروں کی قبریں پوجی جاتی لیکن ہر قبر نہیں پوجی گئی بندیالوی کہتا ہے پوجا نہ بت کی ہوتی ہے پوجا نہ قبر کی ہوتی ہے ہمیشہ پوجا ہوتی ہے شخصیت کی ہمیشہ پوجا ہوتی ہے شخصیت کی جس شخصیت کے نام پر وہ بت بنایا گیا اور جو شخصیت اس قبر کے اندر دفن ہو گئی اس شخصیت کی پوجا ہو رہی ہے وہ بزرگ ہے وہ ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے یا کوئی نبی ہے جس کے نام پہ بت بنا دیا گیا جس کو قبر میں لٹا دیا گیا پوجا کس کی ہو رہی ہے <تصحیح> یہ غلط ہے لوگوں کا وہ بت پوجتے تھے اس لیے وہ مشرک تھے بت نہیں پوجتے تھے شخصیات کو پوجتے تھے ورنہ ایک ایسی دلیل دے دیتا ہوں میرے ذہن میں آ ابھی اوت کا میدان ہے. نبی پاک کو وقتی طور پہ ایک معمولی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا نبی پاک کا دانت مبارک ٹوٹ گیا سر مبارک زخمی ہو گیا آپ ایک گڑے میں گر گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے حضرت امیر حمزہ کے جسم کے بارہ ٹکڑے کر دیے گئے نبی پاک کو زخمی حالت میں اٹھایا گیا میدان سے پیچھے لے جایا گیا پیچھے پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی غار ہے نبی پاک کو اس غار میں لٹایا گیا چند صحابہ آپ کے ساتھ ہے کپڑا جلا کے اس کی کے ساتھ آپ کے زخموں کو دھویا گیا وہ پٹی باندھی جا رہی ہے ادھر پہاڑی پر آپ چڑے ہوئے لیتے ہوئے کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مشرقین کی فوج کا سپا سالار اور کمانڈر ان چیف ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرقوں کی فوج کے کمانڈر ان تھے اللہ نے بعد میں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دی اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی اور ان کی دونوں آنکھیں اسلام کے رستے میں شہید ہو آمد. وہ اس وقت مشرقین کی فوج کے سپاہ سالار تھے وہ سامنے والی پہاڑی پہ آ گئے ادھر نبی پاک ہے صاحب اب اس ابھیان سامنے والی پہاڑی پہ آ گیا جب جنگ ہو رہی تھی نا تو ایک صحابی ہے حضرت مصحف بن عمیر ان کی شکل اور صورت نبی پاک سے بہت ملتی جلتی تھی جب حضرت مصحف شہید ہوئے نا اور گرے تو شیطان نے مشہور کر دیا کل کوتےلا محمد الیا زب نبی پاک شہید ہو گئے وہ جب صحابہ پریشان ہو گئے تھے تلواریں ہاتھوں سے گر گئی تھیں حوصلے پست ہو گئے تھے تو پیچھے سے ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا تلوارے رکھ کے کیوں بیٹھے ہو حوصلے تمہارے پست کیوں ہو گئے کہ ت نے سنا کہ نبی پاک شہید ہو گئے تو اس نے کہا کیا ہوا جو نبی پاک شہید ہو گئے ہیں محمد کا رب تو زندہ ہے اٹھو تلواریں اٹھاؤ اور حملہ کرو مشرقین پر حوصلہ ہوا صحابہ کو وہ جو افواہ پھیر رہی تھی قد کوتےلا محمد کہ محمد پاک کیا ہے شہید ہو گئے ابو سفیان کے ذہن میں وہی گونج رہا تھا سامنے پہاڑی پہ آیا اور زور سے نعرہ لگایا اینا محمد محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ بڑا زبردست نارا تھا اس کا کہاں ہے محمد ادر آباد پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو تھوڑی سی جلالی طبیعت کے اٹھے تو اس کو جواب دو نبی باغ نے فرمائی جی یا عمر بیٹھ جاؤ میری ذات پہ حملہ کر رہا ہے کر لینے دو میں تو ہن اپنی ذات واسطے لڑان نہیں لیا میں تمہیں کوئی اپنی ذات کے لیے لڑوا دینا ہوں کہہ لینے دو اب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یہ کوئی ہوں گل جواب آدھا اب اس نے دوسرا نال ابو لگایا ابو بکر کہاں ہیں وہ یارے گار کہاں ہیں حضرت عمر پھر اٹھے فرمایا بیٹھ جاؤ ابو بکر کی ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں تمہیں ابو بکر کی ذات کے لیے لڑوانے نہیں لایا بیٹھ جاؤ اس نے تیسرا نعرہ لگا آئی عمر. عمر کہاں ہے حضرت عمر پھر اٹھنے لگے اپنے پورا بیٹھ جاؤ یہ تیری ذات پہ حملہ کر رہا ہے اور میں لوگوں کو تیری ذات کے لیے لڑوانے نہیں اگلی بات ذرا میری غور سے سننی خاص کر کے وہ نوجوان غور سے سنے جنہیں صحابہ سے عشق ہے یہ جب تین نام اس نے لیے نا اور تینوں کا جواب کوئی نہیں آیا آگے اس نے کسی چوتھے کا نام نہیں آئی نا عثمان آئی نہ علی آئنا تلہ آئی نا زبیر نہیں لیا اتنا یقین ابو سفیان کو بھی تھا کہ اسلام کی عمارت اگر کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی اور اگر یہ تین نہیں نا تو اب اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی اور دوسرا اس بات کا یقین ابو سفیان کو بھی تھا کہ دین اسلام میں پہلا نمبر نبی پاک کا ہے دوسرے نمبر پہ کوئی شخصیت ہے تو وہ ابو بکر کی ہے اور تیسرے نمبر پہ کوئی آتا ہے تو وہ فاروق اعظم آتا اس نے بھی اسی ترتیب سے نعرہ لگایا آئی محمد ای نا ابو بک جب کوئی جواب نہیں نہ رہا اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تینوں گئے اب اسلام کی امانت باقی نہیں رہ سکتی تو اس نے جوش میں مسرت میں شادمانی میں فسا کے نشے میں چور ہو کے نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل حبل زندہ باد حبل کی جہ ہو حبل بلند ہو یہ حبل کون ہے بدھ جی واہ پنڈیا لے ہو بل بل ہابیل کا نام ہے جی حضرت آدم دا او پتر جڑا دنیا دا پہلا شہید ہے جس کو اس کے بھائی کابیل نے کیا کیا تھا قتل کیا تھا یہ ہے ہابیل پیر زیادہ نہیں بولو بولتے کیوں نہیں ہو پیر زیادہ نہیں ولی زیادہ نہیں نبی زیادہ نبی کا بیٹا پہلا شہید مظلوم شہید حابیر کا نام بگڑتے بگڑتے بگڑتے بگڑتے مکے میں آ کے کیا ہو گیا ہو کس نو پوچھ دیں تم نے یہ لوگوں کو تاثر دیا وہ بت پوچھتے تھے بل بدھ ہے یہ ہوبل حضرت آدم کا بیٹا ہے پیغمبر زیادہ ہے دنیا کا پہلا شہید ہے جس کا نام کا اس نے نعرہ لگایا اولو ہوبل ہوبل زندہ باد ہوبل کی جے ہو ہوبل بلندو جب ادھر سے نعرہ لگا ہوبل کے نام کا نبی پاک نے فرمایا اٹھو فاروق آزم جس مسئلے واسطے لڑان لے آیا سا اس مسئلے سے چوٹ کر رہے ہی پورے زور نار جواب دے اللہ ہو الا واجل کس کو پکارا اس نے کس کو پکارا ہوبل کون آلہ ہے پیغمبر دادا ولی اللہ نیک آدمی دنیا کا پہلا شہید اس نے کہا او لو ادھر سے میرے نبی نے نعرہ لگوایا اللہ ہو آلہ واجل یہ بیٹھ گئے نے نارا لگا لنا اوزا لنا ازا ولاد تو اسا فکیر کی ولا ازا لکوما ہوئے ملک ساڈی تے ازا ہوئی ایک فکیرنی کا نام ہے اتنے بھی آ کو بوتے کچھ اور بھی پنڈی وال نے محسوس کیا کہ کون کیا نہیں کیا ہر بات ہی کھول کے بیان کرنی پڑتی ہے یاد آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ مشرق کون ہوتا ہے مشرق تھا نا کون تھا یہ جو نعرے لگا رہا تھا کون تھا مشرق تھا مار کے رکھنا کھلو ہوبلے کو مشرے کے ایک منٹ پہلے ہوبل تھے ایک منٹ بعد ہوبل چھوڑیا تھے اور جو مواہد ہوتا ہے وہ ہر وقت ایک ہی دروازے پہ بیٹھا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر وہ در درن کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری اللہ. اگر اللہ دروازہ نہیں کھولتا تو موبائل آدمی کہتا ہے کھول کھول نہ کھول نہ کھول پڑے ہے لر دف بابے بابے نکراؤ میرے اللہ تو اپنے دروازے سے اگر ہٹانا چاہتا ہے تو میں ایک شرط سے ہٹ جاتا ہوں کوئی ہوا دکھا دے تجیے ہو دروازہ کوئی نہیں نہ مولا پھر میں مردیاں مر جا رہی تو تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جانا یہ جو ہماری سیاسی لیڈر ہیں جب انہیں وزارتوں سے نکالا جاتا ہے تو پہلے بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں اتنے کم نہیں بنتا پھر بی بی پاک دامن کول پہلے ہو بولتے پھر پھر بی بی پاک دامن کے مزار پہ جا کے کھڑے ہیں بابا مہربانی کر تے پھر سن اقتدار دیوا دے پہلے کس کو پکار رہا تھا ہوبل اولو ہوبل ہوبل زندہ باد ہوبل کی جائے ہو اور دوسرے علمے کہنے لگا لنا عزا بلا ازا لکھوم ہماری تو عزا فکیرنی نے مدد کی ہے نبی باغ نے فرمایا فاروق اعظم اس کے دوسرے نعرے کا جواب دے لنا مولا لنا مولا ولا مولا لکم ہماری تو ہر میدان میں ہمارے عرش والے مالک نے مدد کی ہے کس <تصفح> کو پکارا <تصفح> شاہباز شس کو پکارا <تصفح> ایک اور مسئلہ بھی یار حل کر دوں کتنے ہمارے ملک میں مسائل ہیں یار ایک مسئلہ ہمارے ملک میں بڑا اٹھا ہوا ہے فلاں گستا کے رسول ہیں فلاں نبی کے دشمن ہیں فلاں نبی کے مخالف ہیں فلاں نبی کے بے ادب ہیں ہمارے متعلق آ جاتا ہے بال لوگ من چلے تو یہاں تک کہتے ہیں اے نبی نو سرے دے ہی نہیں یہ قبرستان نہیں جانے دیتے جی یہ ولیوں کو نہیں مانتے جی اے موجے نہیں من دے جی یہ کرامتا نہیں من دے جی یہ ارواد قائل نہیں یہ عال ثواب کے قائل نہیں ہے اروا کے قائل نہیں ہے حالانکہ جتنے ارواح کے عام قائل ہیں کہ تاریخ بھی ایسا بلا کر دیں اللہ کی قسمیں یہ اگر تاریخ مرضی ہے منو یا ان میں جس حد تک میں قائل ہوں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں اگر کسی آدمی نے دس روپے اللہ کے رستے پہ خیرات کیے اللہ کے رستے میں دے دیے اور نیت یہ کی یا اللہ اس کا ثواب میرے مرہوم والد کو پہنچا دے پہنچے گا کہ نہیں بولو پہنچے گا کہ نہیں پہنچی اور اگر وہ بندہ کنجوسی نہ کرے اور یوں کہے یہ دس روپے جو میں نے دیے ہیں اس کا سواب حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مومن مسلمان مرد و عورت میرے والد سمیت اس دنیا سے چلے گئے سب کو پہنچا دے بندیالوی کہتا ہے اللہ دس روپے کو تقسیم نہیں کرے گا ہر ایک کو الگ الگ, الگ دس روپے کا سواب پہنچائے گا آہ آہ آہ تم کس طرح کہتے ہو کہ ہم ارواہ کو نہیں مانگتے ہم اس نے سواب کے قائل نہیں لیکن ہم کہتے ہیں ارواح کے لیے کوئی مہینہ بھی مقرر نہیں تے کوئی دن بھی مقرر نہیں تے کوئی شہ بھی مقرر <تصفح> قائل ہم ہے کہ قائل توں میں کہ کائل تم میں کہتا ہوں صبح دو شام کو دو ارواح ایک تاریخ کو دو دو کو دو چار کو دو پانچ کو دو دس کو دو بارہ کو دو تیرہ کو دو چودہ کو دو جب بھی دو جس وقت دو جتنی گنجائش ہو دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ ارباب پہنچتی ہے سواب پہنچتے ہیں یہ میں کہتا ہوں تو کہتا توں کہ یارویں نہچدا تے اگے پیچھے نہیں پہنچتا تو قائل تے میں من کر لاہے یار پتنی ہمارے دوستوں نے کیا یہ چکر چلایا کس چکر میں یہ آ گئے عوام کس چکر میں آ گئے یہ جو مالی عبادت ہوتی ہے مالی عبادت ذرا غور کرنا میری بات پہ خدا کے لیے ذرا یہ توجہ سننی علاوہ کے رام بھی ذرا توجہ سنے گی میری اس بات کو نماز کے لیے ٹائم مقرر ہے فجر کا زور کا اثر کا مغرب کا عشاء کا ہے کہ کوئی وطر کا ٹائم مقرر ہے حج کے دن روزے کا مہینہ جتنی عبادتیں ہیں بدنی سب کا وقت مقرر اس میں کرنی اور اسلام نے جتنی عبادتیں رکھی ہیں مالی اس میں سب سے بڑی عبادت ہے زکوت فطرانہ اشر اس کے لیے شریعت نے وقت مقرر کی بولتے کہ نہیں بھائی فلاں دن زکات دو فلانے مہینے زکات دو کیا کہا اگر کوئی آدمی آنے والے دس سالوں کی زکات پہلے دینا چاہے اے اولا مائے کرام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اور دس سالوں کے بعد گزرے ہوئے دس سالوں کی زکات دینا چاہے دے سکتے ہیں زکات کے لیے کوئی مہینہ کوئی دل کوئی وقت مقرر نہیں کیوں فقیر نو ضرورت ہے اج, تے آج یکم مثلا فقیر بچارے ضرورت ہے اج جو. اس دے گھر آتا کوئی نہیں تو تخدہ یارہ تک بھائی صبر کر میں تے تو یار دینی یہ فطرت کے خلاف یہ بات فطرت کے کیا تھی یہ بات فطرت کے خلاف تھی زکات کے لیے مالی عبادت کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کیوں غریب کا لحاظ کیا کہ جس وقت غریب کو ضرورت ہو مال اس پر خرچ کر دو آنے والی زکات بھی دے دو بعد میں حساب کرتے رہو مالی عبادت کے لیے شریعت نے وقت اور دن مقرر نہیں کیا لوگ جو ہمارے متعلق کہتے رہتے ہیں یہ فلاں کو نہیں مانتے ہیں یہ فلاں کو نہیں مانتے ہیں, یہ فلاں کو نہیں مانتے ہیں, یہ, یہ گستاخ ہے یہ بےعدم ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس بھی شاید کوئی دلیل نہ ہو کہ گستاخ کون ہے کون نہیں ہے یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ عاشق کون ہے اور گستاخ کون ہے جب فیصلے ہوں گے ترازو میں آمال تولے جائیں گے لیکن یہ واقعہ جو پہاڑ کا میں نے بیان کیا حضرت عمر اور ابو سفیان کے درمیان ہونے والا مکالمہ اس نے ایک بات کو ظاہر کیا کہ جو لوگ مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں بیماریوں میں جنگوں میں شکست میں فتح میں اللہ کو چھوڑ کر حبل اور عزا کو پکارتے ہوں وہ نبی کے دشمن ہوتے ہیں جو اس موقع پہ خالص اللہ کو پکارتے ہوں وہ فاروق آزم کی طرح آشے کے رسول ہوتی حضرت عمر نے کس کو پکارا تھا اللہ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ یہ ساری برائیاں مشرقین میں کیا تھیں بولیے گا شرک ان میں کفر ان میں ان میں شراب نوشی ان میں سود خوری ان میں جنا کاری ان میں بے حیائی ان میں چادر اور چار دیواری کا عدم تحفظ ان میں قتل غارت ان میں ڈاکہ زنی ان میں دہشت گردی ان میں چوری چکاری ان میں عورتوں پر ظلم ان میں اس ماحول میں جب کالی چادر تلی ہوئی تھی اور پورا اندھیرا تھا کہ اچانک میرے رب کی رحمت متوجہ ہوئی اور آمنہ کے لال کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا اور میرے نبی اس دنیا میں آئے اور میرے نبی نے بیماری کی تشخیص کی مرض کیا ہے مرض کیا ہے جب آپ نے ان کی مرض اور بیماری کی تشخیص کر لی تو میرے نبی نے ان پہ نسخہ استعمال کیا قرآن کا ان کو ڈرانا شروع کیا کس کے ذریعے فضکر بل قرآن چلو آئیے اگر اس کا اعتبار نہیں آتا تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے کہنا چاہتا ہوں پیچھے پلٹی ہے ذرا میرا نبی گارے ہرام ہے پہلا دن ہے جبریل سامنے آ گئے ہیں اور وہی کے پہلے لفظ اتر رہے ہیں اکرا کیا کر فر معلوم ہوتا ہے جہالت کا اندھیرا دور کرنا ہے اور جہالت کا اندھیرا دور ہوگا کس سے پڑھنے سے پڑھنے سے تعلیم سے تعلق سے درس سے تدریس سے قرآن کے علم سے قرآن کے نور سے میرے نبی نے قرآن کا نور اور قرآن کا نسخہ ان بیماروں پر استعمال کرنا جب شروع کیا تو جب میرا نبی آیا تھا توجہ جو چاہوں گا اس طرح لوگ کہ میں بات کہہ کے آگے نکل جاؤں اور آپ پیچھے رہ جائیں جب میرے نبی آئے تھے تو اس دور کا نام تھا دورے جہالت اس کو کیا کہتے تھے دورے یہ حالت میرے نبی نے جب ان کا علاج کیا اور قرآن کا نسخہ استعمال کیا تو پھر اس دور کا نام کیا پڑ گیا میرے نبی نے فرمایا خیر الکرو نے کرنی خیر القرون نے کرنی اور لوگوں سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے جس میں ابو بکر رہتے ہیں جس میں فاروق اعظم رہتے ہیں جس میں عثمان ذن الرحین رہتے ہیں جس میں حیدر کرار رہتے ہیں جس میں تلا و زبیر رہتے ہیں جس میں میرے صحابہ رہتے ہیں کبھی وہ دورے کی حالت تھا اور میرے نبی جب انقلاب لے کے آئے تو وہ دورے کی حالت بدل گیا کس کے ساتھ خیر القرور سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ کبھی وہ مشرک تھے کبھی وہ مشرک تھے میرے نبی نے قرآن کا نسخہ استعمال کیا تو وہ مواہد بننے لگے شرک کی جگہ توحید آنے لگی کفر کی جگہ اسلام آنے لگا مشرق کیا بننے لگے مواہد بننے لگے کافر کیا ہونے لگے مسلمان ہونے لگے اور توحید میں بھی اتنے پختہ ہو گئے ہے توجہ دیکھیے بال اوقات بات بندہ کرے نا تو تھوڑی سی چھپ کے کریں اور سامعین اس چھپی بات کو سمجھ جائیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس بات کے سمجھنے میں اور سمجھانے میں بڑا لطف آتا ہے میں ایک بات کرنے لگا ہوں دیکھتا ہوں آپ میرے اشارے کو سمجھ جاتے توحید عید شرک کی جگہ کیا آ گئی کیا بن گئے کفر کی جگہ کیا آ گیا اسلام آ گیا تو دل میں گھر کر گئی توحید دل میں گھر گھر گئی پھر وہی لوگ جو کبھی بتوں کے سامنے ہاتھ باندھتے وہی لوگ جو کبھی بتوں کو بوسے دیتے وہی لوگ جو کبھی بتوں کو چومتے تھے جب قرآن کا رنگ چڑا تو ہیت کا رنگ چڑا میرے نبی کامیاب ہوئے میرے نبی نے تجکیہ کیا تو انہی میں سے ایک آدمی اے, اے باندھنے کے بعد حجری رسوت کے سامنے آیا حجر اسود کے سامنے آیا چومنے لگا دل میں خیال آیا یہ نئے نئے مسلمان لوگ کھڑے ہیں کیا سوچیں گے سن بطن و دی منع کر تے خود ایک پتھر نوں، چومن لگے ہوئے پیچھے ہج گیا اور ہج کے اس پتھر کو خطاب کر کے کہنے لگا انی آ انہ کا ہجرون لا تنفا ولا تجرو میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھرے نہ نفع تیرے اختیار نہ نقصان تیرے اختیار میں نے کعبہ دے رب کی میں اگر تن میرے نبی نہ چومیا ہوں فاروق اعظم تجھے کبھی نہ چومتا فاروق اعظم تجھے کبھی نہ چومتا کبھی وہ مشرق تھے میرا نبی جب انقلاب لے کے آیا تو مشرق کیا بن گئے وہ واحد بن گئے شرک کی جگہ کیا آ گئی تو آ گئی کفر کی جگہ کیا آ گیا اسلام آ گیا بے حیائی کی جگہ کیا آ گئی حیا آ گیا ظلم کی جگہ کیا آ گیا ادل آ گیا ادل آ گیا بے انصافی کی جگہ کیا آ انصاف آ گیا بے شرمی کی جگہ کیا آ شرم آ یہ لڑکی کون ہے کہ ہاتم تائی کی بیٹی ہے کہ یہ کیسے آئی کہ اس کا بھائی لشکر لے کے آیا تھا خود بھاگ گیا قیدی ہتھے چڑھ گئے یہ بھی قیدیوں میں آ گئی بہن کو چھوڑ کے بھاگ گیا عدی بن حاتم نبی باغ نے اپنی چادر کاندے سے اتاری اور فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو, آب دو آب یا رسول اللہ اس کے بھائی کو جانتے ہو ادیبن حاتم کو ہمارے خلاف لشکر لے کے آیا اگر ہم اس کے قابو آ جاتے نا تو بوٹیاں فضائے آسمانی میں بکھیر کے رکھ دیتا آپ اس کی بہن کے سر پہ وہ چادر ڈالنے لگے جس چادر کے تذکرے قرآن کرتا ہے نبی باغ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو اور عیسائیوں یہ ادی ابن حاتم عیسائی تھا اور یہ آنے والی عورت بھی کون تھی عیسائی تھی سڈے دین دی اعتدال پسندی ویک کہ کل تیری ایک لڑکی ننگے سر آئی تھی ہم نے اس کے سر پہ کپڑے ڈالے تھے ذرا تو بھی اپنی اعتدال پسندی دیکھ تو نے افغانستان اور عراق میں کتنی لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹا ہے تو بنتا ہے محتدل تو بنتا ہے انصاف پسند اور مسلمانوں کو دھبا دیتا ہے اسلام کو کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے جس نے کل تیرے مذہب کی ایک عورت کے سر کو ڈھانپ دیا تھا یہ قریب آئی نبی باغ نے فرمایا بیٹا تمہارا باپ بڑا سخی تھا ہاتم تائی تم بڑے عظیم باپ کی بیٹی ہو منگ میرے کول کی منگنی اس نے کہا رہائی آپ نے فرمایا صرف رہائی نہیں میں صحابہ کو ساتھ بھیجوں گا تجھے بحفاظت تیرے بھائی کے گھر پہنچا کے دو صحابہ کو ساتھ بھیجا شہزادی ہے ایک شہزادے کی بہن ہے بڑے سردار کی بہن ہے راستے میں خلوتیں آئیں جنگل آئے راتیں آئیں تنہائی آئیں یہ بھی جوان بھرپور قوت بھی جب پہنچی نا اپنے بھائی کے گھر وہ دیکھ کے حیران ہو گیا تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا تیسے آ گئی اس نے کہا محمد نے رحم کر دی ہے صلی اللہ ہو تو تو ان کے پاس گئی تھی ہاں ہاں میں ان کی محفل میں گئی تھی تو نے ان کو دیکھا ہے ہاں ہاں میں ان کے پاس رہی ہوں انہیں چادر میرے سر پہ ڈالی ہے ادیب نے ہاں نے پہلا سوال کیا اپنی بہن سے کئی فا بجت محمد الوا صحاب اگر تو ان کے پاس رہی ہے اور تو نے ان کے طور طریقے دیکھے ہیں تو بہن بتا تو نے محمد کو اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا ہے وہ کیسے لوگ ہیں ہو سکتا ہے اس وقت بھی لوگ کہتے ہوں یہ بڑے ظالم ہیں عورتوں پہ بڑے ظلم کرتے ہیں جس طرح لوگ طالبان کے متعلق کہتے رہتے تھے بڑے ظالم لوگ ہیں عورتوں پہ بڑے ظلم ڈھانے والے لوگ ہیں اس نے پہلا سوال کیا کیفہ فوجت محمد الوا صاحب تو نے محمد کو محمد کے یاروں کو کیسا پایا تو بہن کہتے لگی بھائی میں زیادہ کیا بتا سکتی ہوں بس اتنا سن کہ میری عزت اور میری اسمت گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد کے گھر میں محفوظ تھی جو کبھی زانی تھے جو کبھی عزتوں کے لٹےرے تھے میرا نبی جب انقلاب لے کے آیا تو وہ کافروں کی عزتوں کے رکھوالے بن کے اٹھ پڑے آئے وہ آئے کافروں کی عزتوں کے رکھوالے بن گئے تھے کبھی وہ جھوٹ بولتے تھے ان کی گٹی میں جھوٹ پڑا ہوا تھا اور بندہ جھوٹ بولے نا تو فرشتے تین میل اس بدبو کی وجہ سے اس بندے سے دور بھاگ جاتے ہیں کبھی فرشتے ان سے دور بھاگا کرتے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا میرے نبی جب انقلاب لے کے آیا ایک صحابی کا جنازہ اٹھایا گیا اتنی ہلکی پھلکی چارپائی ہے صحابانوں چارپائی تھلے رکھ کے کفن کی چادر ہٹا کے دیکھنا پی گیا بھئی میت میتھے ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ کوئی بوجھ نہیں نبی باغ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا کیا کیا تم نے کہ یا رسول اللہ کتنی ہلکی پھلکی چار پائی ہمیں شک پڑ گیا بھئی وجود ہے بھی صحیح یا نہیں نبی باغ نے فرمایا تم نے وہی کچھ دیکھا نا جو تمہیں نظر آیا مجھ سے پوچھو میرے صحابہ کی جناز میرے صحابہ کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کی اتنی تعداد اتری ہے محمد کو زمین پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی کبھی فرشتے ان سے دور بھاگا کرتے تھے آج فرشتے ان کے جنازوں میں شامل ہونے لگ گئے یا رسول اللہ وہ جو ہنزلہ ہے نا او میں شہید ہو گیا ہے اس کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا لیکن اگر شہید پہ غسل فرض ہو واجب ہو تو پھر شہید کو غسل دیا جاتا ہے نبی باغ نے فرمایا تحقیق کرو ہنزلہ کی بیوی سے پوچھا گیا ہنزلہ کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تھا جب باہر اعلان ہوا کہ حملہ ہو گیا نکلو جہاد کے لیے نہایا بھی نہیں تلوار اٹھائی دیوانہ وار میدان کی طرف بھاگا کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس کو نہانے کی حاجت ہے اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار کے حنزلہ کو غسل دینا شروع کر میرا نبی جب انقلاب لے کے آیا میرے نبی نے جب انقلاب پیدا کیا تو پھر معاشرے کا رنگ بدل گیا میرے نبی کی رسالت کے جو مقاصد ہیں ان میں سے مقصد اولین یہ تھا کہ لوگوں کو پاکیزہ بنایا جائے لوگوں کے دلوں کا کیا کیا جائے تزکیا کیا جائے کفر نکال دیا جائے شرک نکال دیا جائے نفاق نکال دیا جائے فسکو فجور نکال دیا جائے نافرمانی فرمانی نکال دی جائے اور لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت کو بھر دیا جائے میرے نبی نے یہ مقصد حاصل کیا کہ صحابہ کی وہ عظیم جماعت میرے نبی نے تیار کی کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں اتنی عظیم جماعت میرے نبی نے تیار کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو یہی کہا تھا وہ رسولو علیہ کا ویو ان کو پاکیزہ بنا دے اور جب اللہ نے میرے نبی کا ذکر کیا فرمایا لقد من اللہ از با سفی ہم رسول یتلو علیہ آیاتی میرے نبی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کا کیا کرے تزکیہ کریں صفائی کرے پاکیزہ بنا دے شرک نکال دے توحید بھر دے کفر نکال دے اسلام بھر دے نا نکال دے فرما برداریاں بھر دے بے شرمی نکال دے شرم بھر دے بے حیاں نکال دے حیا کو بھر دے میرا نبی اس میں کامیاب ہوا میرا نبی اس میں کامیاب ہوا ایک سو ایک فیصد میرا نبی اس میں کامیاب ہوا اس لیے کہ قرآن نے میرے نبی کے یاروں کے بارے میں اعلان کیا الا کا ہوم المو اس دھرتی پر اگر کوئی پکے اور سچے اور سچے مومن ہیں تو وہ میرے محمد کے یار ہیں قرآن نے اعلان کیا الاائے کا حمل متقول الائے کا حمل سادقول المفلحون کا حمل الراشدون حل الائے کا کا اللہ حزب اللہ میرا پیغمبر اے جڑے تیرے یار اے یار تیرے تے فوج میری ہے اے یار تیرے تے لشکر میرا ہے میرے نبی کے یار اتنے مقدس بنے اتنے پاکیزہ بنے کہ رب نے میرے نبی کے یاروں کو اپنی فوج قرار دیا اپنا لشکر قرار دیا آج میں نے ابتدا میں اس معاشرہ اور مشرقی نے مکہ اور رب کے معاشرے کا جو نقشہ کھینچا تھا سچی سچی بات کرنا آج وہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ کوئی نہ پوری طرح موجود ہیں تو یہ برائیاں ختم ہوں گی ناکے لگانے سے نہیں فوج بڑھانے سے نہیں پولیس کی نفری بڑھانے سے نہیں اگر مرض وہی ہے تو نسخہ بھی وہی استعمال کرنا پڑے گا جو میرے نبی نے کیا تھا اور وہ نسخہ تھا قرآن والا جب تک قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا جب تک قرآن ہماری عملی زندگیوں میں داخل نہیں ہوگا ہماری گھریلو زندگی ہماری بازار کی زندگی ہمارا رہن سہن ہماری تجارت ہمارے معاملات ہمارے حقوق ہمارے آداب ہمارا چلنا پھرنا ہماری عبادات ہماری عدالت ہماری سیاست ہماری حکومت جب تک قرآن کے مطابق نہیں ہوگی اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا اس وقت قائم ہوگا جب ہماری زندگیوں میں قانون نافذ ہوگا اللہ کے قرآن کا. اللہ زالہ عمل کی توفیق یا ارحم الراہمین ارحم علین یا, یا قیوم بے رحماتے کا نستاگیز بے رحماتے کا نستاگیز برحمت کا نستگیز اللہ پھر جنوب بنا اللہ پھر جنوب بنا اس مسجد کے لیے اس مدرسے کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے اللہ اس کو آباد و شاد رکھے اور اللہ اس کو تادیر قائم و دائم رکھے اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے اللہ مساجد کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ ان کے دشمن ہیں ان کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے وہ صلی اللہ تعلیٰ اللہ خیر خلقی محمد ولا و وصحابی اجمعی نامین بے رحمت